أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون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 صد العظیم سبق ہمارا سبق اللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انفال کی آیت نمبر چھتیس سے شروع ہوگا اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان اسباح کو اپنی درگاہ میں قبول فرما کر ہمیں آخر عمر تک قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ یقینا جو کافر ہیں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں فینفقونها یبی اور بھی خرچ کریں گے سمت کو حسرتن پھر یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے ایک افسوس ہوگا سمون پھر یہ ہار جائیں گے والذین کفروا الى جہنم دنیا میں تو یہ سب کچھ ہوگا مال خرچ کیا ہے غور بھی کریں گے ناکام ہوں گے پھر ہار بھی جائیں گے اور قیامت کے دن آخرت میں اور جنہوں نے کفر کیا الہ جہنم یہ جہنم میں جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے جسے جانور کو ہانکا جاتا ہے یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ کیوں کر رہا ہے ایک طرف کافر ہے دوسری طرف مسلمان ہے کافر مسلمان پر حملے کرتا ہے مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں ایک خون خرابہ قتل و قتال یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے لی اللہ الخبی امین کہیں بھی تاکہ اللہ تعالی جدا کر دے ناپاک کو پاک سے تاکہ اللہ تعالی جدا کر دے ناپاک کو پاک سے ویج اعل خبی خبادن اور ناپاک کو ایک کو دوسرے پر رکھے فی الر پھر اس ناپاکی کو جو کہ ایک دوسرے پر جمع ہے اسے ڈھیر کر دے فیج آلح فی فِي جہنم پھر اس ڈر کو جہنم میں ڈال دے الام الخا سرون وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یہ کافر یہ جو اتنی ساری بدماشیاں اور سرکشیاں کر رہے ہیں یہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں آیت نمبر چھتیس اور آیت نمبر سینتیس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے اب ان آیتوں کا گزشتہ آیتوں کے ساتھ کیا ربط ہے کیا جوڑ ہے کیا مناسبت ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے انسان سے متعلق تین قسم کی چیزیں ہیں اقوال جس کا تعلق زبان سے ہے زبان سے باتیں نکلتی ہیں نا اچھی باتیں بری باتیں دوسرے نمبر پر ہے افعال افعال جو ہیں یہ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں کام مختلف قسم کے کام انسان کے دوسرے اعضاء سے جو نکلتے ہیں آنکھ سے دیکھتا ہے کان سے سنتا ہے پھر ہاتھ سے کسی کو گولی مارتا ہے اور پاؤں سے آگے بڑھتا ہے مثال کے طور پر یہ سب کیا ہیں افعال یہ سب کیا ہیں کام تیسرے نمبر پر ہے اموال کیا تیسرے نمبر پر ہے اموال مال و دولت جیسے دولت کی ریل پیل ہے خرچ کرتا ہے اب قرآن کریم کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے کہ میں اس کو مطالعہ کر کر کے حیران رہ گیا کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا ہے اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اقوال کو بیان کیا لق اللہ مصلاحدا یہ قرآن کیا چیز اگر ہم بھی چاہیں تو اس طرح کا قرآن ہم بھی بنا سکتے ہیں انہادا اللہ علین یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں اور افسانے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مزاح کا نشانہ وہ بنایا کرتے تھے ان کو کبھی جادوگر کہتے تھے کبھی جھوٹا کہتے تھے اور کبھی کاہن کہتے تھے اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ قرآن کچ کے خلاف وہ بکواسات کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف وہ بدگوئی اور فحش الفاظ استعمال کیا کرتے تھے اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے اللہ کو کیا کہتا ہے یہ نظر بن حارث من کا نہاد بعذاب علیم یا اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا اور ہمیں دردناک عذاب دے اللہ اکبر نعوذ باللہ اللہ نعوذ باللہ بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے کاپ گئے ہیں کاپ گئے ہیں ڈر گئے ہیں کہ یہ کتنی جرت اور کتنی سرکشی اور بدبختی والا انسان تھا کہ اللہ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر تیرا دین جو ت نے محمد پر نازل کیا ہے یہ سچا ہے یہ قرآن اگر تیری طرف سے ہے تو ہم پر پتھر برسا اور ہمیں عذاب دے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بدبخت اللہ کو یہ کہتا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ہدایت دے ٹھیک ہے نا لیکن یہ اتنا زیادہ خدیس تھا سرکش تھا بدبخت تھا اور اللہ کی شان میں جورت کرنے والا اور بے کرنے والا تھا کہ اس کی زبان سے اتنے سخت الفاظ نکلے جو قرآن کریم میں موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے اور قیامت تک اس کی طرح آنے والے بدبختوں سرکشوں اور خبیصوں کے لیے ان آیتوں میں عبرت ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے انسان کاپ جاتا ہے کانپ جاتا ہے کہ ایک انسان جو ایک گندے قطرے سے بنا ہے چھوٹا سا تھا کہ نہ چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا نہ اپنے پیشاب پہانے کو صاف کر سکتا تھا یہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اتنی سرکشی اور تکبر اس میں آ جاتی ہے کہ اللہ کو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن تیرا سچا ہے یہ پیغمبر تیرا سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کر نعوذ باللہ سما نا از تو یہ ہوئے ان کے اقوال کافروں کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں